آپ نے سن لیا ہوگا کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ والدین اگر انتقال کر گئے تو ان کے ذمے جو نماز جو روزے ہوں ان کا کیا ہوگا جن پر اثر میں یہ فرض ہے یہ فرض تھے ان کی خود کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ نہیں فقہ جعفریہ میں جو شیعہ حضرات کا فقہ ہے اس میں تو اس کا جزیہ یہ ہے کہ جب والد انتقال کر جائے تو اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ پورے اس کے روزے رکھے گا اور اس کی زکات دے گا یہ ان کا فقہ ہماری یہاں اس کو کہتے ہیں ہیلئی اسقات اسقات یہ سکوت سے ہے یعنی ایسا کام کرنا کہ ان کے ذمے سے نماز اور روزہ ثابت ہو جائے اس, اس کو ہیلے اسقات کہتے ہیں. یہ بڑی تفصیل ہے مثال کے طور پر یہ لاؤڈ ابھی صحیح نہیں ہوا بھائی اس کو صحیح کریں بھائی گونجرے کیا با سب سے پہلے تو آپ یہ تخمینہ لگائیں کہ ہماری والدہ یا والد کی کتنی نمازیں قضا ہوں اور کتنے روزے قضا ہوں ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیا کے برابر یعنی سوا دو سے اور آٹا یا اگر آپ موجودہ اوزان کلو دو کلو سے کچھ اوپر بنتا ہے دو کلو دو گرام اب اس میں تخمینہ ڈالیں جو آٹا آپ کھاتے سوا دو سیر یا دو کلو بیس گرام کی کتنی قیمت بنتی فرض کریں کہ پچاس روپے بنتے یہ فرض کریں آٹا مہنگا ہو رہا اس حساب سے تو ایک نماز کا ایک فدیہ ہوگا پانچ تو نمازیں ہوئی دن کی اور ایک نماز وطر چھ فدیہ ہوئے تو ایک دن کے چھ فدیے اب حساب لگائیے اگر خدا نہ خاصتا ان کی سال بھر کی نماز قضا ہو دو سال کی نماز قضا ہو اس طریقے سے تخمینہ لگا کر کے آپ اتنا فدیہ ادا کریں اور یہ فدیہ اسے دیں گے جو زکات اور خیرات کا مستحق ہو اسی طریقے سے اگر آپ روزے لگائیں فرض کریں دو مہینے کے روزے قضا ہو گئے اور وہ انتقال کر گئے تو تیس روزوں کا فدیہ یعنی تیس روزے دو مہینے تو ساٹھ روزے سات ساٹھ فد یہ کسی غریب کو اور کسی مستحق زکات کو دے دی جائے اب اس میں ایک مسئلہ یہ کام مالدار لوگ تو کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا وہ تو ابھی ہم نے دو چار دن پہلے ہی دیکھا کہ ایک ایک شادی میں لوگ کروڑ ہاں روپئے خرچ کر دیتے پتہ چلا کہ ناچنے گانے کی محفل ہو تو یہ کروڑ اس پہ خرچ ہو گیا ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں وہ فدیہ ادا کریں رہا غریب کا مسئلہ ایک آدمی کا اپنا روزگار اتنا ہے کہ اس کے بال بچے کھالیں یہی غنیمت ہے آج کل کے دور میں اب اس کے والد کا انتقال ہوا اب وہ تخمینہ لگا ہے کہ کتنا فدیہ بنا یہ تو ساری زندگی نہیں دے سکتا تو اعلی حضرت فاضل بریلو رحمت اللہ تعالی اللہ ایسے آدمی نے کے لیے فتح و میں یہ اس کا حل نکالا کہ چونکہ یہ اپنے گھر کا خرش نہیں چلا پا رہا تو ہزاروں کا فدیا کیسے دے گا وہ کسی فقیر آدمی کو پکڑ لے اور مسئلہ اس کو سمجھا دے فرض کیجئے کہ پچاس ہزار روپیا ہیلے اسقات کے بنے تو اب دس ہزار روپی کسی سے ادھار لے لے ادھار لینے کے بعد اسے دس ہزار کا مالک بنا دے جب وہ ہاتھ میں آ جائے مالک ہو جائے وہ بطور احسان آپ کو لوٹا دے پھر آپ مزید اس کو عطا کر دیں وہ پھر قبضہ کر لے پھر آپ کو لوٹا دے اس طریقے سے پانچ مرتبے لوٹ اور پلٹ کرنے کے بعد پچاس ہزار روپے ادا ہو گئے تو اس طریقے سے کوئی غریب آدمی جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کا فدیہ ادا کر سکتا ہے اور چونکہ وہ خود غریب اور فقیر ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے نماز اور روزوں کو ان کا جو نہ رکھنے کا گنا تھا اللہ تبارک کا اسے معاف فرمائے گا